اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ ایلیکم جميعا الَّذی لہو ملک السماوات والأرض لا الہ الا هو يحیي ویمیت فآمنوا باللہ و رسوله النبی الذي اللذی یؤمن يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقطع ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباتا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فَفَأَمَّا فَمَجَسَّدَ مِنْهُ ثِنتا عشرة عينا قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 فارو صلی اللہ فارم کیا بولیا ایس کہہ دیجیے کہ ایلو اِن رسول اللہ علیہ بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جمی ان تم سبھی کے الذي وہ اللہ کی دات لہو ملک اسلمواتی ولاد جس جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی لا الہ اللہ نہیں کو معبود بر حق سوائے اس کے یوہی و وہ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے فع مینو بلّہ پس ایمان بس اللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر النبی امی جو ان پڑھ نبی ہے اللہ یؤمن بلّہ و ہی کہ جو نبی ایمان رکھتا ہے ایمان لاتا ہے اللہ پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر اور ہو اور اس کی اتباع کرو لََ الََََََََََََتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ ام ان قوم موسیل موسیٰ قوم میں امت ہدون ایسی امتن ایسی جماعت ہے ایسا گروہ،دون اب الحق جو ہدایت دیتے ہیں یا دون کو رسہ دکھاتے ہیں حق کے ساتھ وہ بھیرون یا ہدایت پاتے ہیں ابھی عادلون اور سی ہدایت کے ساتھ جو ہے عدل انصاف کرتے ہیں قطّہ آنا ہوں اس نتِ عشرت اسباطََ عما وقت آنا ہوں اور ہم نے ان کو بانٹ دیا بنی ساحل کو بانٹ دیا تو ان کو تقسیم کر دیا اس نتِ عشرت اسباب با اسباطَََََََََََ بارہ گروہوں ميں عمما جماعتيں يہ بارہ ان كى جماعتيں بنا كر ان کو اس طريقے سے تقسيم كر ديا اوحي نا ايلا موسا اور وہىى كہ ہم نے موسا علیہ السلام كى طرف ار استقاہ ہو قوم ہوں ار جب استسکاہ پانی مانگا اس سے قوم ہو اس کی قوم نے جب اس کے اس سے ان سے منساسام سے پانی مانگا ان کی قوم نے کیا وہی کی اندرب بے اوساک الحجر اندرب کے مار ہو بے اوساک اپ لاٹھی کو الحجرا پتھر پہ فم ب جست منہ اسنتا عشرت آئینہ فم ب جست بس پھوٹ پڑے منہ اس سے افنط عشرت بارہ آئینم چشمے قد علیما یقیناً جان لیا کلو سبھی لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو نادر کیا ہم نے ان کے اوپر پر من منت مارا ذہم کھاؤ پاقیدہ چینیں جو ہم نے تم کو دی ہیں عطا کی ہیں وما غلامہ اور ہم انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولاکن کان لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے وَإذ رہم القرية اور جب کہا گیا کہ ان کو اسکن کریا کے رہو اس بستی میں بکر منہا ہے تم اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو بقول اور خطہ کہو یعنی بخش مانگو بد قربابن سجدہ اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے نغفر لکم خطی ہوں تو ہم بخش دیں گے تم کو تمہارے گناہ تمہاری غلطیاں سنزید المحسنین اور زیادہ دیں گے احسان نیکی کرنے والوں کو فبدل اللہ ظلموا مومن ہوں پس بدل ڈالا ان لوگوں میں سے جو ظلم کرنے والے تھے ان میں سے قول بات کو غیر اللدی قیر لہم اس بات کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی یعنی ان کو اس بات کو ایسی بات سے بدل ڈالا جو ان کو کہی گئی تھی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ <رِجزن> نے کیا ان کے اوپر رجزن عذاب من آتمان سے اس وجہ سے جو آمبر ایک سو اٹھاون سے 158 سے باسٹھ تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے رسول اللہ جمی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں تم سبھی کی طرف <tah> اکم تم سبھی کی طرف جمیان سبھی کے سبھی تو یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ وسلم کی رسالت سبھی لوگوں کے لیے ہے پورے جہان والوں کے لیے ہے چاہے وہ کسی بھی دین رنگ نسل علاقے قوم سے تعلق رکھتے ہوں تو آپ سبھی لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جو آپ صلیم کو ملی ہے اور قرآن کریم اللہ نے اس کو کئی جگہوں پر اس کا بیان کیا ہے اس سے پہلے ہم صورت الرام میں پڑھ چکے ہیں پور اللہ شہید ام بین و بینکم کہہ دیجیے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور آپ کے درمیان بع ہے حاد القرآن الر کم بھی و ممبلا اور میری طرف یہ وہی کیا گیا یہ قرآن زیر قم بھی کہ تاکہ اس قرآن سے میں ڈراؤں تم کو و ممبلا کا اور جس کو بھی یہ قرآن پہنچے قیامت تک اور دوسری حض میں لہماتا ہے اور میں یک فرب ہی مین لذابِ کہ جو بھی آپ سے کفر کرتا ہے اس قرآن سے کفر کرتا ہے کسی بھی جماعت گروہ میں سے فنارم و تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلّام نے کا فرمان ہے کہ اوتی تو خمسن لم و تند قبلی اللہ نے مجھے پانچ وہ خصوصیات دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی وہ کیا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اسود کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے یعنی کالے گورے جو بھی ہیں سبھی کی طرف ایک چیز دوسری وسیر تو مصیرتا شاہ اور دشمن ابھی ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے دل میں اس سے پہلے میرا روب اور خوف طاری کر دیتا ہے وہل طل تیسری کیا ہے خصوصیت کہ آپ مانتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا سب کے جبکہ سابقہ قوموں پر حلال نہیں تھے مجوہ مسجد و تہورا چوتھی کیا ہے کہ پوری روح زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہیں پر مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اور پانچویں شفا کہ مجھے جو شفات قبرہ کا اللہ نے آپ کو حق دینا ہے قیامت کے دن اور بات دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سرسم کو دعا ملی ہے کہ جو آپ نے قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لوگوں کے لیے اس کو یعنی کہ محفوظ کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے سبھی لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے کسی بھی قوم و نسب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں تو آپ کی رسال تمام لوگوں کے لیے ہے اسی طرح سے بخاری مصنف کے دوسری عدیث میں آفماتے ہیں کہ ولدی نفس بدی لاسما بہد امت یہودی ولا نفسرانی تب ہی اللہ کا نم اہل نار کہ اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی یہودی یا عیسائی جس کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کے نبی بن کے آ چکا ہوں اور پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا اللہ کا نب اہل نار مگر وہ یعنی بغیر نہیں لاتا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے وہ وہ جہنم والوں میں سے ہے تو یہ آپ سلسم کی خصوصیات جس کو اللہ تعالیٰ ہے کلیاس رسول اللہ جمیا کہہ دیجیے کہ اے لوگ میں تم سبھی کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے سب سے واضح ترین آیت ہے اس موضوع پر باقی آیات میں بھی اگرچہ ذکر آیا ہے لیکن اس میں اس قدر وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ جو وضاحت اس آیت میں ہے کہ تم سبھی کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور و کیسے بھی کیوں, کیوں نہ ہوں اللہ کون ہے اللہ دِلّ ملک اسلام اللہ تعالیٰ پھر اپنی صفات بیان کرتا ہے اپنا تعریف تعارف میں کیا کرتا ہے کراتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اس کی کیا مناسبت ہے یہاں پر کہ یہاں پر جب بعض لوگوں کے اعتراضات رہے ہر زمانے میں آپ کے زمانے سے لے کر ہی اللہ نے کسی کو نبی رسول بنانا تھا تو بڑے بڑے سردار چودھری تھے بڑے بڑے لوگ سے لیڈر تھے اس طرح کے ان میں سے کسی کو بناتا یا جس طرح یہودیوں کے اعتراض تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوۃ رسالت دینی تھی تو ہمارے بنی اسرائیل کے اندر ہونی چاہیے تھی جن کے جو نبیوں کے اولاد ہیں تو طرح طرح, اس طرح کے اس طرح کے بعد لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جو ہے ان کے اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں تعان و تو اللہ نے سبھی کا رد کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ اللہ دہم الک اسلامات کہ وہ اللہ کی ذات جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کے جو آسمان زمین کا بادشاہ ہے اسی کو حق ہے اسی کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے رسول بنائے اللہ عالم خیص ہوئے جاسا اللہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا یہ منصب کس کو دینا ہے تو کہنے کا مقصد کہ بندوں میں سے کسی کو اختیار اور حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں اللہ کے اس تقسیم میں کسی طرح کی جو ہے وہ دخل اندازی کرے کو اپنے رائے مشورے اس کے ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سبھی ملکیتیں سبھی اختیارات اللہ ہی کے ہیں تو وہ جس کو چاہے یہ منصب اور عہدہ دے لا لہ اللہ وہ اللہ کی ذات جس کے سوا کو معبود پر حق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں یوہ یو امید وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کی عظمتیں اس کے اختیارات اور مختار کل ہونا کہ وہ جو چاہے کرتا ہے کوئی اس کے اختیار میں کسی کا کوئی دخل نہیں اس کے فیصلوں میں کسی کا کوئی یعنی کہ کوئی اس کے اعتراض نہیں اور یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے فعام الب اللہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو پھر تقاضہ کس بات کا ہے فعام الب اللہ و رسول نبی تو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور اس ان پڑھ رسول نبی جو ان پڑھ نبی ہے اس پر ایمان لاؤ اللہ وہ کریماتی وہ نبی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کریمات پر یعنی بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت بیان کی کہ آپ بھی آپ سب سے پہلے اللہ کے اس کے احکامات پر اس کے دین پر اس کے یعنی ان چیزوں پر ایمان لانے والے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اس کا قرآن ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں تو اس نبی جو ان پڑھ نبی ہے اس پر ایمان لاؤ اور آپ کو یہاں پر بار بار نبی امی کا لقب دینا یا صفت دینا جس طرح کہ ہم سب کا درس میں ذکر کیا تھا وہ اس میں ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے شاید کوئی یہ کہے کہ یہ تو ان پڑھ ہے تو اس کا جواب کہ آپ کا ان پڑھ ہونا ہی آپ کے نبی ہونے کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور دوسرا خصوصاً بنی عیسائیل کے حوالے کے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے ان کو بار بار دعوت دینا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ یہ نبی ان پڑھ ہے اور ہم پڑھے لکھے ہیں تو تمہاری خیر و بھلائی تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ گے اگر تم کتنے بھی اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہو اور اربوں کو ان لوگوں کو ان پڑھ سمجھتے ہو تب بھی ان پریمان لائے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کوئی راستہ نہیں ہے بتبہ اور اتباع کرو اس نبی کی رسول صلی اللہ علیہ السلام کی لَ الق متحدن تاکہ تم ہدایت پاؤ آپ کی اتباع کیا معنی کہ ہر وہ چیز جو آپ نے کی ہے جس طریقے سے کی ہے جس انداز سے جو عمل کیا ہے اس وقت تک تمہاری فلاں کامیابی ہدایت نہیں ہے جب تک تم وہ،, وہ طریقہ نہ اختیار کرو اور یہ آیت اس بات کی کھلی اور واضح دریل ہے کہ ہدایت پانے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے اور سوریک ملسلام کی اتباع ہے اور اتباع کے معنی پیروی کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے جس انداز سے کیا ہے اللہ کے دین پر چلنے کا جو آپ کا انداز تھا اللہ کے دین کو سمجھنے کا جو آپ کا طریقہ تھا اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا جو آپ کا ان کے انداز رہا ہے جب تک وہ طریقہ وہ اختیار وہ چیز اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ہدایت نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کے راستے کو چھوڑ کر آپ کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اور کسی طریقے پر چلتا رہا اور سمجھتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی وہ ہدایت نہیں پاتا بلکہ گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدایت کی شرط یہ رکھی وہ تب او کہ اتباع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممتحدون تاکہ تم ہدایت پاؤ امن قوم موسا امتحد الحق اور موسٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسی جماعت بھی تھی امت جماعت ایسی ہے یہدون اب جو ہدایت پاتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں رستے دکھاتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی رستے پاتے ہیں اور دوسروں کو دکھاتے ہیں حق کے ساتھ وہ بھی یادلون اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں اس آیت ملا نے بنے اساعل میں سے جو صحیح لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں ان کا بیان فرمایا کہ جس طرح ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی بنی عصا میں بھی کچھ وہ لوگ ہیں اگرچہ وہ چند ایک ہے تھوڑے ہیں لیکن وہ لوگ ایسے موجود ہیں ضرور کہ جو حق کے ساتھ چلتے ہیں حق پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے درمیان اور یہ وہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان فمایا ہے دوسری یاد میں اللہ تعالیٰ کا ررفمان من اہل کتاب امت قائمت امت یترون آیات اللّہ عنا اللہ علی کہ اہل کتاب میں سے ہی ایک ایسی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے اللہ کی آیتوں کو رات کے اوقات میں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں <تصفح> اور اسی طرح اللہ دین آطینہ ام الک امن قبل بمنون محدایۃ اللہ علیہ قالآ امنبی انّّاََّالحق مبینہ ان قبل مسلم الطون اجرمۃ ما صبر مات اللہ تعالیٰ سسف میں کہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب جن کو ہم نے کتاب دی کی اس پر دی کتاب بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب اس کتاب کو ان پر پڑھا جاتا ہے تو اس پر ایمان لانے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے ہمارے لیے اور ہم اس سے پہلے ہی اس کو یعنی کہ اللہ کے لیے مطف اور ہے اللہ ماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دگنا اجر ملا دیا جائے گا اور اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے آپ کا فرمان ہے کہ تین طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوگنا اجر دیتا ہے اس میں سے آپ ایک نے ایک اس شخص کا ذکر کیا کہ جو اہل کتاب میں سے تھا کہ جو اپنی نبی پر ایمان لایا اگر یہودی ہے تو وہ علیہ السلام پر اور اگر عیسائی ہے تو عیسائی علیہ السلام پر اب نبی پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد وہ مجھ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دگنا اجر دیتا ہے ایک اضر اس کو اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر اس کو رسول اللہ علیہ صاحب کے اوپر ایمان لانے آپ کی اتباع کرنے کا تو یہاں پر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فماتا ہے قوم من سا امتحد بالحق اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں ایسی بھی جماعت ہے یہدون اب الحق کے جو ہدایت کے ساتھ حق حق کے ساتھ یعنی کے حق اور ہدایت کے اوپر چلتے ہیں اور حق کو اپناتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی فیصلے کرتے ہیں اور جس میں حقیقت میں قرآن کا جو ایک منصفانہ انداز ہے وہ اس کا بیان ہے کہ قرآن اگر بنی عیسعل کی قواہتیں اور ان چیزوں کا ایک بہت بڑی مقدار میں اس کا بیان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزیں ان طرح کی آیت بھی بیان کرتی ہیں کہ قرآن واضح کرتا ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل ان کی گمراہی ان کی بےرا روی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں لیکن یہ ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں یہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں یعنی کہ اگر اس طرح کی آیات کو پڑھ کر یہ کہے کہ تمہارا قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل میں موسیٰ اسلام کے قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ان کی یہ صفتے ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں ہدایت کے ساتھ انصاف کے فیصلے کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں کہ جو آپ پر ایمان نہیں لایا چاہے وہ اپنے دین پر کتنا بھی پختہ مضبوط کیوں نہ ہو رہو, وہ ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہی پر ہے وہ مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہے اس لیے یہاں مراد وہی وہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جو آپ پر, آپ پر ایمان لانے والے ہیں کہ چاہے وہ آپ کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد قیامت تک کسی وقت بھی آنے والے ہیں کہ جو آپ پر ایمان لا کر آپ کے لائے ہوئے دین اور شریر پر چلنے والے ہیں صرف وہی لوگ ہیں جو جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے اس کے بعد ہم وکتہ عنا مصنعتِ عشرت اسباََ عماما اللہ تعالیٰ علی سعیل کے اوپر اپنے نعمتیں اور انعامات کا ذکر کرتے ہوم ہے وقتہ اناصنت عشرت اسباطن اماما اور ہم نے تقسیم کر دیا قطّہ یعنی بانٹ دیا تقسیم کر دیا ہم نے ان کو یعنی بلی سیل کو اس نت عشرت بارہ اسباطَََََََََََ یعنی جماعتوں میں یعنی بارہ گروہوں میں عمام جماعتیں بنا کر یعنی بارہ گروہوں کی جماعتیں بنا کر بارہ ان کے گروہ بنا کر ان کو تقسیم کر دیا اور یہ بارہ گروہ کیا تھے وہی اکو علیہ السلام کے جو بیٹے تھے کیونکہ یوسف اسلام اور ان کے گیارہ بھائی تھے انعیۃ و عہدہ شم سمرا رعیت املی ساجدین جس طرح صورت یوسف رمایا ہے کہ یوسف اسلام نے جب بچپن میں خواب دیکھا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنا مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو گیارہ ستارے کیا تھے وہ ان کے بھائی تھے ان کے بھائی تھے اور بار میں یوسف اسلام ہے تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کو تقسیم دیا کر دیا بارہ جماعتوں میں گروہ بنا کر بارہ گروہ بنا کر ان کی جماعتیں بنا دی تو اور ہر بیٹے کی یقوبل السلام کے ہر بیٹے کی اس قدر آگے نسل چلتی ہے تو ایک پوری وہ ایک الگ سے پورا خاندان اور پورا جو ہے وہ قبیلہ بن جاتا ہے پاؤ نہ اراموں سا ار استقاع قوم اور عبارت تق... یعنی بارہ کو تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا تقسیم کرنے کا مقصد ان کو کوئی بانٹنا ان کے اندر کوئی فرقہ کرنا نہیں تھا بلکہ مقصد جو ہے ایک تنظیم پیدا کرنا کہ ان کے اندر جو ہے ایک منظم انداز سے ان کا چلنا اور اس اس طرح کی آیات ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ اگر لوگوں کو منظم انداز سے چلانے کے لیے ان کے گروہ بنائے جائیں ان کی جماعتیں بنائی جائیں اور اس انداز سے ان کو جو ہے تقسیم کیا جائے تو یہ کوئی بدت نہیں یہ کوئی غلط چیز نہیں بلکہ عین قرآن کا انداز ہے اور عین اللہ کے ربیٰ صلی اللہ علام کی سنت بھی ہے آپ بھی لوگوں کو جنگ, جنگ و جہاد کے لیے بھیجتے قافلے بنا کر تو ان کے جو ہے ان کے تقسیم کرتے ہر قوم قبیلے کا جھنڈا ان کے سردار کے ہاتھ میں دیتے جسے پتہ چلتا کہ یہ ان لوگوں کا سردار ہے پیچھے اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھے کہ یعنی کہ جس کام کے لیے نکلے ان کا اپنا کام ہے یعنی کہ جہاد کا یا دین کے غلبے کا جو بھی کام ہے وہ ان کا اپنا ذمہ داری ہے اور اپنا ہی ان کا شخص جو ہے اپنا ہی ان کا سردار لیڈر جو ہے ان کو اس میں گائیڈ کر رہا ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہ آپ سر کی سیاست ہے لوگوں کو چلانے میں تو بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو منظم انداز سے چلانے کے لیے ان کی مختلف طرح کی ان کی تقسیمات کر دینا ان کے گرو بنا دینا ان کی جو ہے مختلف جماعتیں اس طرح سے بنا دینا کہ جس میں مقصد جو ہے وہ صرف ان کو منظم کرنا ہو مقصد ان کو کہ اختلافات میں اس طرح کی چیزوں میں بانٹنا نہیں ہے صرف ان کو منظم کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرنا جو ہے وہ آئین قرآن و سنت کا منہج ہے اور کوئی بدت یا کوئی ایسی غلط چیز نہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہو اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دین کا اوپر چلنا دین کی دعوت دینا دین کا علم اس کا علم پھیلا رہا ہے اس کے لیے کوئی منظم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس جس کا منہ آئے چل دے تو بس اس انداز سے دعوت دے لیکن یہ سرا سر غلط چیز ہے رسول حکمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ آپ کے انداز سے صحابہ کی تقسیمات کرتے ان کے گرو بڑھاتے ان کی جماعتیں بڑھاتے اور ہر جماعت کو اپنے دین کے ان کے غلبے کے لیے کہ سے ان کو ان کے ابھارتے اس لیے قرآن کا منحج ہے اسلام کی, کی, کی طرف قوم ہوں جب پانی مانگا ان کی قوم نے اس سے کیا وہی کی انز رب کا الحجر کہ مارو اپنی لاٹھی کو اپنے پتھر پہ تو یہ پانی ان قوم اس کی ان کو قوم کا پانی مانگنے کا سلسلہ کم ہوا <coughs> کہ جب موسی اسلام بنی سعیل کو مصر سے لے کر نکلتے ہیں اور آگے سمندر کو پار کر کے صحرا سینا میں اترتے ہیں اب صحرا سینا پورا صحرا ہے وہاں پر پانی کا کو رہنے سینے کا کو کھانے پینے کے انتظامات کو ایسی چیز نہیں صحرا علاقہ ہے اگر جڑی بوٹیاں ہیں اس طرح کی تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے کار یعنی کارآمد نہیں عام طور پہ تو اب اس صحرا میں جب اترے تو وہاں پر ان کو کھانے کی پینے کی اور رہنے کے لیے سائے کی ان چیزوں کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے قدرتی اپنی طرف سے انتظامات کر دیے تو پینے کے انتظام کیا کیا وہاں تو اللہ تعالیٰ وحینۂ مسا اور وہی کہ اموسٰ کی موسیٰ علیہ کے طرف عید استساہ قوم کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا وہی کی انیز رباکل مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر کون سا پتھر <خصف> بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی خاص پتھر تھا جس کو وہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے لیکن اللہ عالم جو صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی پتھر پر کوئی پتھر ان کے سامنے ہوتا تو اس پر لاٹھی مارتے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے بارہ چشمے نکال دیتا تو مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر تو کیا ہوتا فوٹ پڑتے بارہ چشمے, اسے بارا چشمے پھوٹ پڑتے اور بارہ چشمے کیوں آگے لحمتا میں کلو سیم میں شربہ ہوں یقیناً جان لیا پہچان لیا سبھی لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ کو بارہ قبیلے تھے تو بارہ ہی اللہ نے ان کے لیے چشمے نکال دیے تاکہ ہر قوم قبیلے کا الگ چشمہ ہو اور کسی طرح کے اختلافات کی نوبت پیدا نہ ہو تو قد دالمہ یقیناً جان لیا کل لوگوں تمام لوگوں نے مشربہم اپنی اپنے پینے کی جگہ جس کو ہم گھاٹ کا نام دیتے ہیں گھاٹ جہاں سے پانی لیا جاتا اور پیا جاتا ہے تو اپنے گھاٹ کو اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا اور پتہ چل گیا کہ کس قبیلے کس خاندان کا کون سا یعنی گھاٹ ہے کون سا یعنی جگہ کون سا چشمہ ہے وضل علیہام آپ پینے کے لیے پانی کا ہوتا اس طرح سے ان کے لیے انتظام کیا اور رہنے کے لیے کیا کیا ہم تعلّہ تعالیٰ وضاء اللّہ الغمام اور ہم نے بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کیا کہ وہ جہاں بھی جاتے اوپر بادل ان کے ساتھ ساتھ رہتے چاہے موسم کیسا بھی کیوں نہ ہوتا یعنی موسم سمراد یعنی بادلوں کا موسم ہوتا بارشوں کا ہوتا یا نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بادل ان کے لیے مسخر کیے تھے ان کے اوپر ان کے رکھے تھے ان کے سایہ کے لیے تفایع وضل اللّہ علیہم علامہ اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان بھی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس طرح چاہے کر سکتا ہے علیہم المن و صلوا اور ہم نے نازر کیا ان کے اوپر من اور صلوا من سلوا کیا چیز ہے من کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح درختوں پر شبرم نادر ہوتی آتی ہے رات کے ٹائم جب فضا میں نمی ہو تو درختوں پر اور پودوں پر گھاس وغیرہ پر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ شبرم ہوتی ہے پانی کی شکل میں تو ایسے ہی ان کے لیے جو ہے وہ شہد کی شکل میں یہ کہ جس طرح شبرم ہوتی ہے اس طرح ان کے اوپر شہد آتا درختوں پر پودوں پر آس پاس ان کے پودے اور درخت تھے جب وہ اٹھتے تو ان کے اوپر شہد آیا ہوتا تو یہ شہد ان کے کھانے کے لیے اور شلوا کیا ہے یہ بٹیر نام کے یعنی بٹیر کی طرح کے کچھ پرندے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھیجتا وہ جھنڈ کے جھنڈ بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس آتے اور یہ لوگ بغیر کسی محنت مشقت کے ان کو پکڑتے اور پکڑ کر ان کو کھاتے تو اللہ تعالیٰ نے اس صحرا میں ان کی روزی کا یہ انتظام کیا کہ پینے کے لیے پانی کے لیے ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکال دیے اور وہی لاٹھی جو سانپ بنتی تھی وہی لاٹھی جس کو مارا سمندر پر تو سمندر نے سمندر کے اندر رستے نکل آئے اب اسی لاٹھی کا یہ کام تھا کہ پتھر مار مارتے اور اسے اللہ تعالیٰ چشمے نکال دیتا تو اور کھانے کے لیے ان کا یہ انتظام کیا کہ من اور اتارا اور ان کے رہنے کے لیے اوپر ان کے بادل چلا دیے کہ جن بادلوں کا سایہ ہمیشہ ان کے اوپر رہتا تو انض اللہ علیہ وسلم اور نادر کیا ہم نے ان کے اوپر من اور سلوا کُلومات کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اس میں یعنی کھانے کا حکم دینے کا مقصد اپنی نعمت کو یاد دلانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کس قدر نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاؤ ان کا شکر ادا کرو تمہارے لیے حلال اور جائز ہیں وما غلام اور ہم نے ان پر ظلم کی نہیں کی مماد رمون انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلا کن کا نو انفلوم لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے کہ اللہ کی ان نعمتوں تو کنہ شکری کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے ربیوں کو جھٹلا کر اللہ کے حکام کی نافرمانی کر کے کر، جو طرح طرح کے ان کے انداز رہے ہیں اللہ ماتے کہ انہوں نے یہ سارا کو جو کیا ہے ان ساری سے ہم پر کو نہیں کیا کیونکہ اللّہ تعالی پر ظلم نہیں ہو سکتا اگرچہ انسان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر درم نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث میں اللہ میرا ترماتا ہے انکم لن تب لوگ و در کہ تم سبھی مل کر بھی کو میرا نقصان نہیں کر سکتے میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے تو انسان جو کچھ کرتا ہے ولا کن کان انفسلون اب جو بھی اس کا گناہ ہے اس کی نافرمانی ہے اس کا وبال اسی کی جان پر ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگڑتا اسے دوسری حدیث میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تب سبھی کے سبھی جن اور انسان کا اف جری قلب راج سب سے جو بدترین کوئی فاجر فاسق آدمی ہو سکتا ہے اس طرح اس طرح کے ہو جائے تو اللہ ماتا ہے کہ میری شان و عظمت میں بال برابر کمی پیدا نہیں ہوگی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی شان قائم و دیم ہے لوگوں کے کفر بيمانی سے لوگوں کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہيں اللہ پر اللہ کے اوپر ظلم ہوتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس طرح کے کام کر کے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں اور اسے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا جو بھی گناہ ہے وہ اپنی جان پر ظلم ہے اور ظلم کس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کو مستحق بناتا ہے جہنم کہیں نہ بناتا ہے اور اسے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے وہی قیر رہ اور جب انہیں کہا گیا کہ رہو اس بستی میں وہی عقیر رہوں اور جب کہا گیا ان سے اس کنو رہو ہاد عرقریہ اس بستی میں یہ بستی کون سی ہے یہ بیت المقدس کہ جب موسا السلام کے فوت ہونے کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ساعیل کو سزا دی یعنی کہ اس چیز کی کہ جی انہوں نے یعنی کہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے چالیس سال تک اس قوم کو صحرا میں بھٹکایا اور اس دوران ان کے پہلے بڑے بوڑھے مر گئے اور نئی نسل آئی اور انہیں جہاد کے لیے تیار ہوئے اور نکلے جہاد کے لیے یوشا نے ان کے ساتھ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس ان کے بیت المقدس کو جو ہے ان کے لیے فتح کیا تو میں اسکنوں حاض القریا رہو اس بستی میں بقول و منہا حیث اور کھو اس میں سے جہاں سے چاہو وقول و حطہ تن اور کہو خطہ تن حطہ کے معنی گرا دے یعنی کہ ختم کر دے ہمارے گناہوں کو ختم کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بدخر الباب سجادن اور داخل ہو دروازے سے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو نغف اللہ کم تو ہم بخش دے کے معاف کر دے کے تمہارے گناہوں کو سن عدید المستین اور زیادہ دیں گے تم نیکی کرنے والوں کو تو جب یہ شہر فتح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتح کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اس شہر میں رہو یہ تمہارے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ یعنی اس شہر کے نیم تھے اس میں جو جو کچھ تھا اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا اور اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فتح کی اللّہ تعالیٰ کی فتح و نصر جو ان کو ملی تھی اور اس شہر کا مل جانا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ نے ان کو دو چیزوں کو حکم دیا ایک تو یہ فرمایا کہ یہاں شہر سے داخل ہوتے ہوئے حتت تن کا ہو اور حتت کے معنی بخش اور مغفرت کہ ہمارے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور دوسرا ان کو حکم دیا کہ اس سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور سجدہ کرنے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے اپنی کرم و کمر کو جھکاتے ہوئے کیونکہ سجدہ بعض اوقات وہ سجدہ ہوتا ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے جو سجدے کی اصل شکل ہے اور بعض اوقات سر کو جھکانا بھی سجدہ شمار کیا جاتا ہے تو شہر میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ زبان سے بھی بخش مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرو <تصفح> لیکن ان لوگوں کی بدبختی کیا تھی <تصفح> <تصفح> تو اللہ تعالیٰ جس میں ہوں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بدلا تو ماتا اللہ تعالیٰ کے داخل و شاعر میں سجدہ کرتے ہوئے نہ تو ہم کیا کریں گے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے حسن عزیز اور زیادہ دیں گے نیکی احسان کرنے والوں کو کیا مطلب کہ جو گناہ ہو چکے اس طرح تمہارے اس کہنے سے یہ چیز کرنے سے گنا بخشے جائیں گے اور جو اس سے بڑھ کر نیکی کرے گا تو اس کو اس نیکی کا زیادہ اجر مل دیا جائے گا سر عزیز المفنین فبد اللہ مومن ہوں پس بدلہ ان لوگوں نے ظلم کرنے والے تھے ان سے قورن بات کو غیر اللہ ایسی بات سے بدل دیا جو ان کو نہیں کہی گئی تھی یعنی جو ان کو بات کہی گئی تھی اس کو چھوڑ کر ایسی بات کہہ دی کہ جو اس کے اللہ نے ان کو حکم نہ دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا ہتا کے بجائے ہنتا <تصفح> اور ہنتا کے معنی؟ دانہ گندم کا دانہ یا تو اس کو ہنتا کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی کے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے بجائے ہتن کہنے کے جس کا معنی بخشش مفرت ہے اس کو ہنتا تن بنا دیا کہ اس میں یہ اضافہ کر دیا صرف نون کا اضافہ تو اللہ سمت کہ اس اضافے کی وجہ سے اس اللہ کی کہی ہوئی بات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے کیا ہوا پھر فرصل علیہ مجمن سما <السَّمَاء> کہ ہم نے نازل کیا ان کے اوپر آسمان سے آزاد بیما کارون اس وجہ سے جو ظلم کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے تو اس عایت میں معلوم کیا ہوا کہ بنے اسرائیل نے صرف اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات میں معمولی سے اضافہ معمولی سی تبدیلی کہ خطن کے بجائے حتن بنا دیا اس کو کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے آداب نازل کیا عذاب وہ کیا تھا اس کا قرآن کریم میں لے کر نہیں آتا لیکن رض کا لفظ جو ہے رض کا لفظ جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ باتیں ہیں کہ رض کا لفظ ہی کسی سخت ترین ہلاک کرنے والے عذاب کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا عذاب نہیں تھا کہ جو ہلکا پھلکا معمولی قسم کا ہو وہ یعنی ہلاک کرنے والا شدید قسم کا آداب تھا جو ان کے اوپر نادل ہوا تو بات کہ یہاں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی اور دین میں بدعات پیدا کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اس چیز کی سے اس جرم کی وجہ سے قوموں کو کس طرح ہلاک کرتا ہے اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس قوم کے لیے آپ کے ساتھ وعدہ ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ قوموں کی طرح اس امت کو ہلاک نہیں کرے گا جس طرح سابق قومتیں ہلاک ہوتی تھی ورنہ تو جس انداز سے امت کے اندر بدعت ہے اس بڑی سعل نے تو صرف ایک حرف کا اضافہ کیا تھا یہاں پورے کے پورے دین کو بگاڑا ہوا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ نہ ہوتا اس امت کے لیے عذاب اس انداز سے نہ آنے کا جس طرح سابقہ قوموں پر آتے تھے تو اس امت کی اسی طرح سے ہلاکت اور تباہی ہوتی ہے جس طرح سابق امتوں کی ہوتی تھی فوالمن ہوں تو بدل ان لوگوں نے جو ظلم کرنے والے تھے اور ضالع الکرفت بھی ہمیں یہ دیتا ہے کہ اللہ کے دین میں تبدیلی کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو ظالم قرار دیتا ہے تو بدل دیا غیر اللہ عقیل رحم ایسی بات سے جو ان کو نہیں کہی گئی تھی فار صلی اللہ علیہ نے سما تو ہم نے نادر کیا ان کے اوپر آسمان سے آداب بیما کار میں <يَظْلِمُون> اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے انہوں نے جو ظلم کیا اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی کا اللہ کے حکم میں اور ان کو جو بات کہی گئی تھی اس کو بگاڑنے کا تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ مانتے کہ ہم ان کے اوپر آداب نادر کیا بس الحم علقری طلطی کا انتحاد رت البہر اور سوال کرو پوچھو ان سے علقری اس بستی کے بارے میں اللتی کا انتحاد رت جو سمندر کے کنارے پر تھی سمندر پر تھی عز یادور فبت جب وہ لوگ زیادتی کرتے تھے ہفتہ کے دن میں عزتان جب آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم صبطہ ان کے ہفتے کے دن میں شرعین یعنی اوپر کھلی سامنے یوم لا یسبتون لا تاطیم <تَعْتِهِم> اور جب ان کا ہفتے کا دن نہ ہوتا یوم جس لا یسبنا ہفتہ کا دن نہ ہوتا لا تاطیم تو مچنیں نہ <نَعْتِهِم> آتی کدار کا نبلوہم بیمہ کانو <يَفْسُقُونَ> یف اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں جو وہ فسق و فجور کرتے یہاں پر لترا نے کے اوپر جو بنی سیر کے حوالے سے ایک اور چیز کا ذکر کیا وہ کیا تھا بس الحم عرۃ حاد البہر اور پوچھو ان سے یعنی آپ کے زمانے میں جو یہودی عیسائی ہیں بری سعل ہیں اللہ ہے کہ پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں اللہ طتحادرت البحر جو سمندر کے کنارے پر تھی یہ بستی کیا ہے تفسیروں میں اس کا نام علی آتا ہے جو کہ اس وقت بھی عیسائیل کی بندرگاہ ہے تو اس بستی کا یہاں پر ذکر آتا ہے کہ پوچھو یعنی کہ بنی سایل سے اس بستی کے بارے میں تو کیا تھا ان کا جرم کیا تھا کیا تھا ان کا معاملہ از یادون فبت کہ جو لوگ ہفتہ کے دن میں زیادتی کرتے تھے کیا زیادتی کرتے تھے از تعطیم حتان سب شررآع کہ جب ان کے ہفتہ کا جب دن ہوتا تو مچھلیاں اوپر سامنے ان کے آتی ویو ملائش بت اللہ تعطیم اور جب ہفتے کے دن نہ ہوتا تو نہ آتی تو اللہ تعالیٰ بنی سعیل کے اس قوم کو اس قبیلے کو اس یعنی کہ ان لوگوں کو خصوصاً ان کے آزمائش کے لیے ان کو ہفتے کے دن میں شکار کرنے سے منع کیا ہوا تھا اور ویسے بھی یہودیوں کے دین میں ہفتے کا دن چونکہ عبادت کا دن ہے تو اس دن میں کوئی کسی طرح کا دنیا کا کام کرنا دنیا کے معاملات کرنا یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ان کے ہاں تو ہفتے کے دن میں ان کے لیے مچھلی کا شکار منع کیا گیا باقی چھے دن جب بھی چاہیں جتنا چاہیں کریں لیکن ہفتہ کے دن نہ کریں تو علامات یاد فی سب جب انہوں نے ہفتہ کے دن میں زیادتی کی تو زیادتی کیا تھی زیادتی یہ تھی کہ وہ یہ نہیں کہ ہفتہ کے دن انہوں نے شکار کیا براہ راست لیکن ہیلا ساجی کے ساتھ وہ ہیلا سازی کیا تھی کہ جمعہ کے دن جال لگاتے اور اتوار کو نکالتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتہ کے دن نہیں پکڑی ہم تو اتوار کو نکال رہے ہیں ہم دو اتوار کو پکڑ رہے ہیں یا پھر دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ سمندر کے پاس انہوں نے گڑے بنا رکھے تھے سمندر کے قریب اور ان گڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے نل سمندر سے پانی جاتا تو وہ جمعے کو کھول دیتے پانی اور مچھلیاں جو ہے ان گڑھوں کے اندر جا کے گرتی رہتی اور اتوار کو وہ گڑھوں سے مشنی نکال لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتہ کے دیر ہم نے شکار نہیں کیا تو ان کی حلا سازی دین کے اندر چیزوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حرام شدہ چیزیں ہیں رجائز چیزیں ہیں اس کو ہیلا سادی کے ساتھ کرنے کا جرم کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر بھی کہداری کرم روم کا نیا سکون پر ان کی سزا کا ذکر نہیں لیکن اس سے پہلے سے بکرا میں اللہ نے ان کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بندوں میں تبدیل کر دیا اللہ نے ان کو بندوں میں تبدیل کر دیا کہ جو اس بات کی دریل ہے کہ گناہ کرنا تو جو گناہ ہے وہ تو ہے لیکن اگر گناہ کو ہیلا سازی کے ساتھ کیا جائے چکر بادی کے ساتھ کیا جائے تو وہ ایک گناہ نہیں بلکہ دو گناہ ہیں ایک تو اللہ کی نافرمانی جو شروع میں کی اس نے ایسا کرنے والے نے اور دوسرا اس گناہ کو کرنے کے لیے دھوکا دیا کیونکہ ہیلا سادی کے بعد دھوکہ بادی ہے اور کوئی شکریہ کہ اللہ کو دھوکا تو نہیں ہوتا لیکن دھوکا دینے والا خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے تو ان کی ہفتہ کے دن کی زیادتی یہ تھی کہ ہفتہ کے دن مشی کا اشکار کرنا لیکن ہل سادی کے ساتھ براہ راست نہیں ایتا اتیم عیتان شررآ کہ جب آتی تھی ان کے پچھلیاں ان کے پاس ان کے ہفتہ کے دن میں شرعن یعنی سامنے کھلی اور بڑی یعنی کہ بڑی, بڑی مقدار میں اور یوم ملا اس میں اور جب ان کا ہفتہ کے دن نہ ہوتا تو وہ نہ آتی کدار کہ رب لو اللہ ماتا ہے اس طرح ہوں کے آزمائش کرتے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے معاملات بندوں کے ساتھ کرتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف آزمائش کا پہلو ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیز اس کے خزانے اللہ کے حکم کم ہو گئے کو ایسی چیز تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں لیکن صرف اور صرف بندوں کو آزمانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کو ایسی چیز کرتا ہاں باوقات اللہ تعالیٰ ایسی بھی چیزیں بندوں کے ساتھ کرتا ہے کہ ان کو ایک چیز سے منع کرتا ہے کہ اس میں ان کا نقصان ہے دین کے لحاظ سے کسی لحاظ سے ان کا نقصان ہے تو اس اس کو منع کر دیا گیا ان کو لیکن بال اوقات نقصان تو نہیں ہوتا لیکن صرف اور صرف ازمائش کے لیے بندوں کو آزمانے کے لیے جو ہے اسے اس منع کیا جاتا جس طرح کہ یہاں پر ہے اب وہی مچھلی باقی چھ دن حلال تھی پکڑنا اس کا وہی مچھلی ہفتہ کے دن حرام کر دی گی صرف اور صرف ادمائش دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور کون ہے جو اس کے رکتا ہے تو اللہ مات بلوہم ہم اس طرح ان کی ادمائش کرتے ہیں بیما کانو یا اس وجہ سے جو وہ فس کو فجور کرتے اللہ کی نافرمانی کرتے اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اوقات بندے کے اوپر ادمائشوں کا آنا اللہ کی طرف سے آفتے مصیبتیں آنا کس وجہ سے ہے اس کی اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور لیکن کب ہمیں پتہ چلے کہ ان کے آنے والی آزمائش آنے والی آفت اور مصیبت یہ اس کے گناہ کی سزا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے <تصفح> اس کا پتہ انسان کے عمل سے چلتا ہے کہ انسان کا عمل کیسا تھا اگر تو آدمی کو گناہ کر قسم کا آدمی ہے اور اس کے اوپر آفتیں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا مانا کہ اس کے گناہوں کے اس کو سزا مل لہی ہے اس کے گناہوں کے اس کو سزا مل رہی لی ہے لیکن اگر آدمی تقوی پر پرہیزگاری پر ہے ایمان تقوی پر ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ادمائشیں آتی ہیں تو یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آنے والی ازمائش جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بری سائل کے بارے میں مائع کہ یہ بڑی سائل کے یہ یعنی کہ گروہ یا یہ لوگ جن کو ہفتہ کے دن اللہ نے آزمایا مچھلی کے شکار سے تو اللہ ماتا ہے کہ ان کی فسک و فجور کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر یہ آدمیش ڈالی تو اس سے ہمیں جو اس چیز کا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ عافیت میں رہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آدمائشوں میں نہ ڈالے جس میں وہ ممکن ہے گمراہ ہو سکتا ہو یا اس کا دین برباد ہو سکتا ہو تو اس کو ضرورت ہے اللہ کی اطاعت فربرداری پر باقی جاری سارے رہنے کی اور ہلا سازی جو ہے یہ وہ جرم ہے کہ جو اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہے اس لیے نبی وصلاء السلام ما اللہ تر تک کہ وہ مرتبہ مرتبہ یہود کہ جوودیوں کے جو جس طرح کے کرتوت ہے اس طرح کے کرتوت تم نہ کرنا فتح محرم اللہ تو یعنی مختلف بہانوں سے مختلف ہیل و بہانوں سے اللہ کی جو حرام شدہ چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے حلال کرو تو یعنی کہ ہیل کے ساتھ حرام چیز کو حلال کرنے کے دو جرم ایک تو حالات کو حرام کرنے کا جرم اور اس میں جو دوسرا جھوٹ اور ہیلا سادی دھوکہ بازی کی گئی تو اس لیے اللہ ہیں کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ان کے ان کے فش کو فضول کی وجہ سے ان کے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دوبارہ دیکھیے آج کیا تھا کی.